ارشاد امیر المومنین علیہ السلام ہے بامروت لوگوں کی لفزشوں سے درگزر کرو کیونکہ ان میں سے جو بھی لفزش کھا کر گرتا ہے تو اللہ اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اسے اوپر اٹھا لیتا ہے